جی یہ پوچھا کہ مخصوص ایام میں خواتین روزہ نہیں رکھتی گی. تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ گھر میں روزے داروں کے سامنے کھا پی سکیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو خاتون روزہ نہیں رکھتی اس میں اگر وہ پانی یا کھانا بھی اگر کھائے گی تو چھپ کر کے کھائے روزے داروں کے سامنے ہرگیز نہیں کھائے گی اس لیے کہ رمضان کا ادب یہی ہے کہ وہ دکھا کر کے نہیں